Yeah uh -huh. سورہ فاطر کا مطالعہ کر رہے ہیں قرآن حکیم کا بائیس ہوا پارا ہے اور سورہ فاطر کا نمبر ہے پیتیس اور آیت نمبر 15 سے مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ سورہ فاطر آیت نمبر پندرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہ الناس انتم الفقاراء الاللہ والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاه وما تزكى فانما يتزكى لنفسه وان الى الله المصير صدق الله العظيم اللہ مسلی وسلم عالانبی محمد ربش رحل صدری ویسر یقح مجا من اہلی آمین یا رب العالمی سر فاتر کی آئے تمبر 15 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں بہت عمدہ خطاب اللہ کی طرف سے بندوں کے حوالے سے اللہ کی شان اور بندوں کی محتاجی کا بیان یا ایوہ الناس اے انسانو ان تم الفقر او اللہ تم سب اللہ کے حضور فقیر ہو اور اللہ بے نیاز ہے تمام تعریف ہے آپ سے آپ اسی اللہ سدھان و تعالیٰ کے لیے یہی بندے کی اوقات ہے اور یہی بندے کی بندگی کا تقاض ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا فقیر اور محتاج سمجھے بڑی پیاری حدیث اس کا کچھ حصہ کبھی کبھی ہماری گفتگو میں آیا صحیح مسلم شریف کی روایت دس مرتبہ اس میں الفاظ ہیں یا عبادی اے میرے بندو اے میرے بندو اس میں یہ ذکر بھی ہے اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں, میں کھلاؤں تو مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا دوں گا اے میرے بندو تم سارے کے سارے بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں, میں لباس عطا کروں تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس اتا کروں گا اے میرے بندو تم دن میں بھی گنا کرتے ہو سبحان اللہ تم رات میں بھی گنا کرتے ہو اور میں چاہوں تو سارے گناہوں کو بخش دوں تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا اللہ اکبر مادی نعمتیں بھی وہ دیتا ہے روحانی نعمتیں بھی وہ دیتا ہے تم فقیر ہو اور اللہ غنی ہے حمید ہے آپ سے آپ اس کی تعریف ہو رہی ہے ان ایشا یو کو یا جدید اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے مٹا دے اور ایک نئی تخلیق ایک نئی خلقت کو لے آئے اللہ کے لیے کچھ مشکل نے آگے یہی فرمایا مما داری عزیز اور یہ بات اللہ تعالی پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے ذرا خرا اور کوئی بوج اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کم از کم چھ مرتبہ یہ موضوع قرآن حکیم میں آیا ہے وہ ان تد و مفت قدت اللہ اور اگر کوئی بوجھ سے ل تا ہوا گناہگار اپنا بوجھ اٹھانے کے لئے بلائے گا لا يحمل منہ شئی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا ولوکانا دا قربا خواہو قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو ہر ایک نے خود پیش ہونا ہے اپنی انڈیویجول کی پیسٹی میں سورہ مریم کے آیت نمبر پر چانوے ہرے خود اللہ کے سامنے وَكُلَّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردہ۔ اکیلے اکیلے پیش ہوگا سور الکمان کے آخر میں پڑا باپ بیٹے کی جگہ جواب نہیں دے گا بیٹا باپ کی جگہ جواب نہیں دے گا یا فرمائے ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا اور کوئی چاہے کہ اس کا بوجھ اٹھا لیا جائے تو اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو ان نماز بالغی مقام السلام اے نبی علیہ الصلاۃ السلام آپ تو اسی کو ڈراتے اور خبردار کرتے ہیں کہ جو اپنے رستے ڈرنے والے ہیں بن دیکھے اور جنہوں نے نماز قائم کی ومن تزک فانما یتزکا لنفسه اور جو تسکیہ اختیار کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے تزکیہ اختیار کرتا ہے نصیحت کا فائدہ کس کو ہوگا جن کے دل میں اللہ کی خشیت ہے اور اللہ کی خشیت کا پہلا اظہار کیا ہے بندہ اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو اللہ مجھے بھی اپ کو بھی پوری زندگی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جو پاکیز کی کر رہا ہے کو چھوڑ رہا اختیار کر ہے اختیار کر خیر میں آگے بڑھ ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا اپنے بھلے کے لیے رہا ہے اللہ المسی اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے وما یس عام بسی اور برابر نہیں اندھا اور آنکھوں والا وات ولم نور اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی نور یعنی گمراہی کے اندھیرے اور ہدایت کی روشنی برابر نہیں ول ول شرور اور نہ ہی سایہ اور تیز دھوپ برابر ہے وما یس اخیا اموات اور برابر نہیں زندہ اور مردہ یہ ایک دوسرے کی اپوزٹ متضاد چیزیں بتائی گئی اسی طرح کے جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں کیا مومن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں قطار نہیں پاکیزگی اختیار کرنے والا گناہوں میں ڈوبا ہوا کیا برابر ہو سکتے نہیں نماز ادا کرنے والا بے نمازی برابر ہو سکتے نہیں حیا کا پیکر بننے والی پردہ کرنے والی عورت اور ایک بے حیا بے پردہ عورت برابر ہو سکتی ہیں نہیں حلال کمانے والا حرام کمانے والا برابر ہو سکتے نہیں ہو سکتے برابر نہیں تو نتائج بھی الگ الگ ہوں گے آخرت میں شاہ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے قبور اور آپ ان کو سنانے والے نہیں اے نبی جو قبروں میں ہیں جو چلتے پھرتے لاشے ہیں جسم ان کے ہیں روح کو انہوں نے مردہ کر رکھا ہے اللہ کے دینی صلاحیتوں کو حق کی قبولیت سیکھنے سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے اب آپ ان کو سنا نہیں سکتے یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں ان انت اللہ ندیر بشک آپ تو ڈرانے والے ہیں انا اور کا بالحق بشیر و ندیرا بشک شک نبی صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہم نے آپ کو بشیر بشارت دینے والا نذیر ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا وہ ام من امت ان اللہ خلا فی ہاں اور کوئی امت نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو ہر دور میں ہر امت میں اللہ نے رسولوں کو بھیجا اتمام حجت کی یہ موضوعات ہی مرتبہ پہلے بھی آ چکے ہیں کا فخت کر زبل قبل اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً پچھلے لوگوں نے بھی جھٹلایا یعنی پچھلے نافرمانوں کا معاملہ بیان ہو رہا ہے جا رس ہو ملبئی نہبیل کتاب المیر ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلا عل کے ساتھوں کے ساتھ روشن کتابوں کے ساتھ فلم اخدین کفرو فقی فکان کی جن لوگوں نے کفر کیا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں پکڑا پھر دیکھو کیسا ہوا میرے عذاب کا معاملہ الم تر ان ماء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ و نے آسمان سے بارش برسائی شاخ رجنابی ثمرات مختلف الوانو پھر ہم نے اس سے پھل نکالے ان کے رنگ مختلف ہیں وہ من الجی بالی جد بیدم اور مختلف اور پہاڑوں میں قطعتنی گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ ان کے رنگ مختلف ہیں بغرابی بسود اور کچھ گہرے سیاہ رنگ کے بھی پہاڑ ہیں یہ ہے جو اللہ کی سناعی کا بیان پہاڑوں کے اندر اور وہ معروف خبریں جو ہم تک بھی پہنچی ہوں گی کہ جو چائنا کے اندر بڑے خوبصورت پہاڑ کے جو ریمبو کے کلرز ان کے اندر موجود ہیں اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑوں کو دیکھیے پاکستان کو بھی اللہ نے بڑی بیوٹی عطا کی یہ سناعی ہے اللہ سبحان و تعالی کی جو اللہ سبحان و تعالی قرآن میں بیان کر رہا ہے آن دا لائٹر سائیڈ ایک بات ہے آم، یہ کسی صاحب علم نے بیان فرمائی کہ لوگ کتنی حماقتیں کرتے ہیں یہ الفاظ ہیں دیکھیے گا بغرابی سود ٹھیک ہے یہاں سود کلر جو ہے وہ اسود عربی میں استعمال ہوتا ہے سیاہ کے لیے بلیک کے لیے تو یعنی کچھ سیاہ رنگ کے پہاڑ ہیں ایک ہم حمی... ایک اب کیا کہا جائے ایک صاحب نے بڑی حماقت کا ثبوت پیش کیا خائی مولوی خاما خاں سود کے پیچھے پڑے میں سود کے پیچھے پڑے میں بھائی سود تو قرآن اس کو کہتے ہیں غرابی بو سود اللہ کے بندے ہم اردو میں سود کہتے ہیں عربی میں قرآن ربا کہتا ہے انگلش میں اس کو یوزلی انٹرسٹ کہا جاتا ہے کسی اور وہ ہندی میں بیاج کہا جاتا ہے کسی اور زبان میں کچھ اور کہا جائے گا خود بدلتے نہیں خورآ کو بدل دیتے بہت بڑے عالم دین ہیں انہوں نے ایک صاحب کا ذکر کیا کہ وہ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ تم لوگ سوز سو سود کے حرام کی بات کر تو قرآن تو وہ سود کہتا ہے پاروں کے بارے میں یہ کون پہاڑ کو کیوں حرام کر رہے ہیں انا دلّاہ و انا الحاج مت ماری جاتی و منا بلعام مختلف الوانحوں کا اور اسی طرح لوگوں میں اور جانوروں میں اور چوپایوں میں ان کے رنگ مختلف ہیں اللہ اکبر وہ ایک مور کو یہ آدمی دیکھے اس کے پنجوں کو نہ دیکھے باقی اس کے پروں کو دیکھے کیا سنا کیا خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے رکھی مکاؤ ایک ملک کا نام بھی چھوٹا سا کبھی ہاکی میں آیا تھا تو پاکستان نے پچہتر گول کیے تھے اس کے خلاف اس غریب کے خلاف خیر مکاؤ ایک پرندے کا نام بھی ہے جو ایک توتے کی قسم سے ہے کم سے کم دس کلرز ہیں جو اللہ تعالی نے اس پہ رکھے خیر باقی نیشنل جیوگرافک پہ یا اس کی کوئی کلپس وغیرہ کو آپ دیکھیں تو اللہ کی صنعی جانداروں میں جانوروں میں پرند میں چرند میں جو اللہ نے رکھی اللہ اکبر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے فرمایا ان نما اکشما عباد علما بے شر اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں یہاں علماء سے مراد ایک تو وہ علماء علماء دین اللہ تعالی علماء حق کا سایہ ہم پر قائم رکھے ان سے جڑے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے انہی کے ذریعے دین کی حفاظت اللہ تعالی نے فرمائے الحمدللہ ہاں علماء سو کے شر سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایک بات تو وہ ہے ایک ہے کہ علم ہے کیا اصل میں علم وہ علم ہے جس سے بندے میں اللہ کی خشیت پیدا ہو اللہ کا تعارف بھی ملے اللہ کی عظمت بھی دل میں پیدا ہو اور اللہ کی خشیت بھی دل میں پیدا ہو علم وہ علم ہے جو خشیت اللہی بندے کے دل میں پیدا کرے تو وہ صاحب علم واقعات وہ صاحب علم ہوگا کہ جو خشیت اللہی جس کے دل کے اندر ہو ان کو قرآن اس مقام پر علماء کہہ رہا ہے ان اللہ عزیز الغفور بے ش اللہ غالب ہے بہت بخشنے والا یعنی جتنا انسان اس کائنات کو ایکسپلور کرے نا اتنا اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہونی چاہیے اور اگر اتنی ایکسپلور کی جا رہی ہے کائنات اور اتنی ریسرچ کی جا رہی ہے اور کتنے پلانٹ کو ڈسکور کیا جا رہا ہو اور خالق کائنات کا تعارف نہ ملے تو اس سے زیادہ جہالت کوئی نہیں ہو سکتی علم وہ علم ہے جو رب کی معرفت اور اس کے نتیجے میں اس کی خشیت دلوں میں پیدا کرے ان اللہ عزیز الغفور بش اللہ تعالیٰ غالب ہے بہت بخشنے والا ان الدین کے ان نل لوین یترون کتاب اللہ وقام بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وہ انفق و مما رزد نہ والانیہ اور جو ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر یرجون تجارتبور وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی کوئی گھاٹا نہیں ہوگا ہم دنیا میں چاہتے ہیں بھائی دنیا رسق پر چلتی اور کاروبار ہے ہی وہ کہ جس میں رسک کا ایلیمنٹ موجود ہو سود کا خاتمہ اللہ کرے کہ ہو اور وہ جو بات میں نے کی تھی آپ کے سامنے کے وہ پارلیمنٹ میں بل بھی پیش ہوا وہ جماعت اسلامی کے ہی ایک ایم ایل اے ہے چترال سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائ خیر دے اور کچھ حکومتی وزراء نے بھی ان کی حمایت کی ہے بہت اچھی بات ہے اللہ کرے کہ دھندہ ختم ہو اور ہمارے اس ملک میں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی مزید برسیں اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ کا معاملہ ختم ہو جائے تو ایک تو یہ کہ قرآن کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور اللہ سخانہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے تو سوت کا خاتمہ تب ہی ہوگا جو تجارت ہو اور تجارت بہرحال لاس دونوں کا معاملہ ہے پروفٹ اینڈ لاس دونوں کا معاملہ ہے رسک کا معاملہ بھی ہے تو دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی تجارت جس میں رسک نہ ہو دنیا میں تو ایسی نہیں ملے گی بھائی آخرت کی تجارت ایسی جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے وہ کن کے لیے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور تلاوت کا اظہار کیسے ہوگا عمل سے ایمان کا اظہار کیسے ہوگا عمل سے نماز قائم کرنے والے ہوں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں عبادات دو قسم کی ہیں ایک وہ جس میں بدن زیادہ استعمال ہو بدنی عبادت خاص طور پر روزہ اور ایک عبادت ہوتی مالی عبادت جس میں مال زیادہ استعمال ہو جیسے کہ زکوٰۃ کا معاملہ اور کچھ ہوتی ہے بدنی جمع مالی عبادت جیسے کہ نماز جسم میں استعمال ہوتا ہے کچھ مال بھی خرچ ہوتا ہے کپڑا پہننا لازم ہے نا بھائی تو کپڑا فری کا تو نہیں ہارا پیسے خرچ ہوتے ہیں وضو کرنا لازم ہے تو پانی کا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے مشین بھی اینڈ سلو آن تو عبادت بدنی بھی ہے اس میں سے نماز کا ذکر کئی مرتبہ آتا ہے اور عبادت مالی بھی ہے زکات صدقات خرچ کرنے کا ذکر بھی آتا ہے یہ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا تجارت وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں اوم اوم و من فضلی تاکہ اللہ ان کے عجرح پورے عطا کرے اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا کرے ان نحو کپور شکور بے اللہ بہت بخشنے والا نہایت قدر دانی فرمانے والا ہے ولبی اوین اور اے نبی علیہ السلام جو ہم نے آپ کی طرف کتاب بھیجی ہے وہ حق ہے اس کی تصدیق کرنے والی جو ان کے پاس ہے یعنی آہد کتاب کے پاس پچھلی کتاب یا ان کی قرآن تصدیق کرتا ہے ان اللہ بعبادی عبادی نقبیر بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے خوب دیکھنے والا ہے رسنل کتاب الین عبادینہ پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنایا ایک رائے یہ آخری امت نبی اکرم علی اسلام کی امت کا ذکر ہو رہا ہے جس کو چنا گیا سورہ حج کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا مل نے تمہیں چن لیا ہے ختم نبوت کے بعد اس کتاب کی ذمہ داری جین کی ذمہ داری امت کے کاندوں پر لیکن تین قسم کے افراد ہو جاتے ہیں ان کا بیان فرمایا فمی غالم النستی پر سننے سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کتاب کے احکامات کی خلاف ورزی ومین مقتصد ان میں سے کچھ میانہ روی پر ہے کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے خیر میں بھی آگے بڑھتے گناہ بھی کر جاتے ہیں ومین صابقم بالخیرات امید اللہ اور ان میں سے کوئی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ خیرات میں بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں کتاب کو تھام کر اس کے اتقاظوں پر عمل کرنے میں بہت آگے آگے اور پیش پیش رہتے ہیں کبیر یہی ہے بہت بڑا فضل اللہ تعالیٰ یہ تیسرے گروہ میں ہی شامل رکھے کہ جو کتاب کو ماننے والے کتاب پر یقین رکھنے والے کتاب کے پر حقوق پر حقوق کو ادا کرنے والے ہوں اور آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر ان تقاضوں کو ادا کرنے والے ہوں وہی بات مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنو نہ ہمیشہ کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے ان میں انہیں کنگن کے زیور پہنائے جائیں گے سونے اور مندہ بھی سونے اور موتی کے لباس ہوں فی ہاں اور ان میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا یہ کنگن کا پہنایا جانا موتی اور لباس ریشم کا کئی مرتبہ ذکر پہلے بھی آیا آئندہ بھی آئے گا انشاءاللہ بقول وحمد اللہ لبی ادب امن الحسن اور وہ کہیں گے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا ان نبنا لغفور شکور بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بہت قدردانی دانی فرمانے والا ہے دار من واللہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے گھر میں ہمیں اتارا اپنے فضل سے لایا مس نہ پیہا نہ پیہا لہو اس میں ہمیں نہ کوئی تکلیف چھوئے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی وہاں راحت اور آرام ہی آرام دار السلام جنت کو سلام دیگر جنت کو کہا گیا اللہ کا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے برعکس ولوین کفرو جہنم اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا قبا علیہ فیم ان پر موت نہیں آئے گی کہ وہ مر جائیں وَلَا يخفف عنهم من عذابها اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا دو سب کا چکی موت کو بھی موت دے دی جائے گی وہیں پڑے رہیں گے نجزیم كل اسی طرح ہر کو سزا دیتے ہیں نہ شکریہ من وہ یسکری خونفی ہیں اور وہ دوسر کے نہ چلائیں گے ربانہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے کہ ہم نیک عمل کریں اس کے برعکس جو برا عمل ہم پہلے کرتے تھے اللہ کا تشکرا اولم ما تما تذکر من تذکر ندیر کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت پکڑ لیتا وہ جسے نصیحت حاصل کرنا ہوتی اور تمہارے پاس تو ڈرانے والا بھی آیا تھا اتنی عمر تو تمہیں ملی تھی اور تمہاری تشریح میں کر رہا ہوں تمہارے محول میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے حق کو قبول کیا تمہاری طرح کے انسان تھے تمہاری طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے تھے تمہارے محول میں تھے انہوں نے تو مان لیا تم نے کیوں نہ قبول کیا اسی انداز سے سمجھ لیجئے آج اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ پردے کے احکامات پر عمل کیسے ہو اس وقت ہمارے معاشرے میں ہماری کئی بیٹیاں بہنیں ماشاء وہ پورے نقاب کے ساتھ پردے کا اہتمام کر رہی ہیں اللہ کہے گا یہ بھی تو کر رہی تھی آج کیوں کہیں گے کہ سود کے بغیر کیسے گزارا ہوگا تو کتنے لوگ ہیں جن کے بزنس ہیں اور ایک ٹکا انہوں نے بینک سے سود پر نہیں لیا الحمد ایسی اللہ کا شکر ہے بیس کیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں کراچی جیسے میٹروپالٹن شہر کے اندر الحمد للہ بڑے بڑے بزنس اللہ کہے کہ یہ بھی تو کم پہ گزارا یہ بھی تو سود کے بغیر گزارا کر رہے تھے بھائی ایڈورٹیزمنٹ اورت کے بغیر کیسے ہو سکتی اب بھی اس شہر کے اندر ایسی ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہیں جن میں کسی عورت کو نہیں دکھایا جاتا اللہ تعالیٰ ان کو برکت بھی دے رہا ہے وہ کما بھی رہے اور الحمد خوب کما رہے بلکہ ٹھیک ٹھاک کما رہے کوئی ایڈورٹیزمنٹ میں کسی خاتون کو نہیں دکھاتے اللہ کہے گا ان کا بھی تو پروڈکٹ بک رہا تھا تو تمہارے کو نہیں بک سکتا یہ چند مثالیں ہیں باقی میں خیال کرتے چلے ہیں تو فرمائے کہ دیکھو تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کر لیتا وہ جس کو نصیحت حاصل کرنا تھی اور جی دین کے لیے وقت کیسے نکالے اس شہر میں کیا یہ آپ لوگ بیٹھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں اسی وقت میں قرآن کی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ کہے گا یہ بھی تو وقت نکال کر آئے تھے پھر وہ ہداروں ہیں جو مختلف جماعتوں میں اداروں میں دین کا باقاعدہ علم حاصل کر رہے ہیں اپنے پروفیشن کے ساتھ اپنے کیریئر کے ساتھ اپنی اور مسلوکیات کے ساتھ انہوں نے وقت نکالا دین سیکھا دین پر عمل کیا تو تمہارے لیے کیوں ممکن نہیں تھا اللہ کہے گا نا ایک اور بات وجہ تم نویر تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا ایک تو رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی نویر ہیں اور ڈرانے کے حوالے سے نذیر میں یاد دہانی کا بھی پہلو ہے یاد دہانی کے بہت سارے پہلو ہیں ہر جانے والا تمہیں بیل دے کے گیا تھا میں چلا گیا تم پیچھے رہو گے نہیں تم نے بھی میرے پیچھے پیچھے آنا ہے قبرستان جانا چاہیے کیا دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل قبول اچھا قبرستان مردوں کو ترغیب دلائے گی عورتوں کو قبرستان جانا پسندیدہ نہیں حضور علیہ السلام نے منع کیا ایک حادث لئے کہ ان کے دل ویسے نرم ہوتے ہیں واد و نصیحت کافی ہوتا ہے ہم مردوں کو ذرا زیادہ ضرورت ہوتی ہے ہمارے کو زیادہ سختیاں آ جاتی ہیں اس لیے یہاں تک بھی ہے کہ جاؤ قبرستان زیارت کرو السلام علیکم یحن القبور یفر اللہ لنا ولكم. اے خبر والوں تم پر سلامتی ہوں اللہ ہماری مفرت فرمائے اور تمہاری پہلے کس کی مانگی اپنی انتم بال اثر تم جا چکے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے جنازے کی دعا اللہ مخفر لی حینا پہلے کس کے لیے اپنے لیے بت نو میت کے لیے ہر جانے والا مجھے اور آپ کو بیل دے رہا ہے جس کسی کی انتقال کی خبر آ رہی یہ بیل ہے یاد دہانی کسی کی موت کی خبر آ رہی ہے اڑتے جہاز میں بھی موت واقع ہو جاتی چلتی ٹرین میں بھی واقع ہو جاتی ہے چلتی گاڑی میں بھی واقع ہو جاتی ہے ڈرائیو کرتے ہوئے واقع ہو جاتی ہے سوتے میں واقع ہو جاتی کھاتے ہوئے واقع ہو جاتی اور کئی مرتبہ ضروری ہے کوئی ظاہر کا ریزن بھی ہو اللہ ریزن باؤنڈ نہیں ہے یہ یاد دہانی ہے جی بال سفید ہونا شروع ہو گئے یاد دہانی ہے کمر میں کچھ تکلیف ہونا شروع ہو گئی گھٹنے جواب دینا شروع ہو گئے یاد دہانی ہے سہارا لینا پڑ رہا ہے یاد دہانی ہے کہ جانا ہے جانا ہے جانا ہے اللہ مجھے آپ کو یقین بھی عطا کرے اور موت کی تیاری اس کے آنے سے پہلے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اولمن کر من ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیت حاصل کر لیتا وہ کہ جسے نصیحت حاصل کرنا ہوتی وجا اکمنبی اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا فضوک انکار کا مدہ چکھو پس اب, اب انکار کا مدہ چکھو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عباوات بے شک اللہ آسمان و زمین کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے ان نہ عالیم صدور بے شک اللہ سینوں کے رازوں سے خوب واقف ہے هو الارض وہ اللہ جس نے تمہیں زمین میں وہ اشی بنایا فمن کا فرف علیہ کفر جس نے کفر کی ہے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتَابِ اور کافروں کو ان کے رب کے نزید ان کا کفر غزب کے سوا کچھ بھی نہیں بڑھاتا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارَا اور کافروں کو نہیں بڑھاتا ان کا کفر سوائے خسارے کے اے نبی علیہ السلام کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ارونی مجھے دکھاؤ تو صحیح بھلا کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا کوئی حصہ ہے یا ہم نے انہوں نے کتاب دے رکھی ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ دلیل پکڑتے ہوں بل عید با اللہ غرورات بلکہ ظالم ایک دوسرے سے وعدے نہیں کرتے دھوکے کے سوا کچھ بھی بے شک اللہ نے تھام رکھا آسمان اور زمین کو کہ وہ ٹل نہ جائیں ولئن زالت ان من اندیم آحد من آحد من اور اگر وہ ٹل جائیں تو انہیں اس کے بعد کوئی بھی نہیں تھامے گا ان نہ بے شک وہ اللہ حلم والا بہت بخشنے والا ہے یہ اللہ کی شان کریمی کے آسمان و زمین کو تھام رکھا ورنہ سور مریم میں ہم نے پڑا تھا لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹا قرار دے دیا شرک کر رہے اللہ کے ساتھ مریبے کے آسمان و زمین پھٹ جائیں اس سے اگر اللہ کی شان کریمی کو اس نے تھاما ہوا ہے اور ان مکہ نے اللہ کی بڑی سخص میں کھائیں گے اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آ جائے تو وہ ضرور زیادہ ہدایت مانے والے ہوں گے دنیا کی ہر امت سے بڑھ کر فلم نذیر المازاد جب ان کے پاس ایک نذیر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے بدکنے کے سوا کچھ اور اضافہ نہ پایا ان کے, اضاف... ان کے بدکنے میں فرار ہونے فرار اختیار کرنے میں ہی اضافہ کے معاملہ ہوا اس وہ بات کیا تھی وہی تکبر کا معاملہ جیسے ابو جہل جیسے مان لے رسول تم چھوٹے ہو جائیں گے یہی تکبر و تعصف کی باتیں آڑے آئیں اور جانتے بوجھتے حق کا انکار کیا فی الارض سی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے بلا یہی کل مکر سیوں بھی اہلی اور بری چال کا وبا صرف اس کے کرنے والے پر ہی پڑتا ہے فہل یوم ورون سنت البلی تو کیا وہ پچھلے لوگوں کے دستور کا انتظار کر رہے ہیں یعنی جو ان کے ساتھ ہوا یہ بھی اسی کے انتظار میں ہے فلم تجید سنت اللہ تبدیلا پس تم اللہ کے دستور یعنی قانون میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے سنت اللہ تحویلا اور تم اللہ کے دستور یعنی قانون میں ہرگز کوئی تغیر نہیں پاؤ گے پچھلے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے یہ مشیکین مکہ بھی اڑے رہیں گے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے ان کے لیے بھی اللہ کا قانون حرکت میں آئے گا ان کو بھی مٹایا جائے گا اولم یسیر فل اور کہیں سکا نا قبط اللہ نمین قبل کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا وہ خیال اشد اور وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے ماخیان اللہ جزون عم اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی شہ آسمانوں میں اس کو عاجز کر دے اور نہیں زمین میں کچھ ہے اس کو عاجز کر سکتی ہے۔ انھو کان علیما قدیر بشکو اللہ خوب ملکنے والا قدرت والا ہے۔ ولو یاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دبب اور اگر لوگوں کے اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر ہر عمل پر پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر کوئی بھی چلنے پھرنے والا جاندار نہ چھوڑے۔ مگر معین مدت تک انہیں ڈھیل دیتا ہے یہ اللہ کی شان کریم میں لوگ شر کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں سرکشی کر رہے ہیں اللہ کے مقابلے میں خدائی کے دعوے کر رہے معد اللہ اللہ تعالیٰ ہر بات پر نہیں پکڑا ہر ہر کرتوت پر پکڑنے پڑا ہے ایک جاندار زمین پر نہ بچے فرمایا فعدا جھا اجل ہوں فعین اللہ خان عباد ہی <مَسِيرًا> جب آ جائے گی ان کی اجل یعنی وقت معین تو فعیم اللہ خان نبی عباد تو بے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے اور جب وہ خوب دیکھنے والا ہے تو اللہ کا دیکھنا صرف انفارمیشن کے لیے نہیں اللہ خوب جاننے والا ہے اللہ کا جاننا انفارمیشن کے لیے نہیں ایگزیکشن کے لیے بھی ہے پھر اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا اللہ خاص بنا حساب یا سیرا اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما رجال ممنی ما پدو میں رو من المؤمنین رجال رجال